پھر جب تالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے اے زمانی والا ہے تو جو اس کا پان پائے وہ میرا ناؤ اور جو نہ پیے وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلاو اپنی ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑے ہے نہیں پھر جب تالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہمیں آج طاقت ناؤ جالوت اور اس کے لشکروں کی بولے وہ جناؤ اللہ سے ملنی کا یقہ تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گرو پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے